بتائیں کہ آج کون نہیں ہے رول نمبر کون نہیں ہے آج آج کون نہیں ہے اما کی کلاس میں رول نمبر تیرہ نہیں ہے چلیں گے جی. تو رول نمبر پندرہ نہیں ہے بہت سارے نہیں ہیں ویسے بھی نہیں ہوتے بہت سارے ٹھیک ہے تو ویسے آما کی کلاس میں تو وہ ہے نا یعنی آمہ کی کلاس میں ہیں لیکن آج وہ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہہ سک سکتے ہیں یہ والی بات کہ رول نمبر تیرہ یا رول نمبر سولہ کہ ہم کہتے ہیں کہ پوری پوری کی پوری آماں کی کلاس حاضر تھی پورے کے پورے آمہ آماں والے سارے حاضر تھے البتہ رول نمبر تیرہ نہیں تھے ہم کہتے ہیں کہ آمہ والے سارے کے سارے حاضر تھے البتہ رول نمبر تیرہ یا رول نمبر سولہ نہیں تھے ٹھیک ہے ایک تو ہو گئی یہ والی بات کہ آمہ والے سارے سارے کے سارے تھے لیکن رول نمبر تیرہ نہیں تھے اس بات کو بھی یاد رکھیے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ آمہ والے سارے تھے لیکن رول نمبر بیس نہیں تھے کیا آمہ والے سارے تھے لیکن رول نمبر 20 نہیں تھے یہ بات سمجھ میں ہی حالانکہ رول نمبر 20 آمہ میں کوئی ہے ہی نہیں رول نمبر 20 ہے کوئی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے کہ وہ آمہ میں ہی نہیں ہے پہلے والی بات کہ آمہ والے سارے تھے لیکن رول نمبر 13 نہیں تھے بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ جی آمہ والے یعنی باقی کلاس کلاس والے سارے تو حاضر تھے لیکن رول نمبر تیرہ نہیں آئے تھے کلاس میں انہوں یعنی نے کلاس اٹینڈ نہیں کی دوسری والی بات کہ آمہ والے تھے لیکن رول نمبر بیس نہیں تھے اس بات کا کوئی مطلب بھی سمجھ میں نہیں آتا اس بات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ بھائی رول نمبر بیس نہیں تھے بس سیدھا کہو کہ بس آمہ والے تھے بات ہی ختم رول نمبر بیس تو پہلے اس سے عامہ میں ہے ہی نہیں ہے تو اس بات کا کہنے کا فائدہ کیا رول نمبر بیس نہیں تھے رول نمبر بیس تو عام میں کوئی ہے ہی نہیں ہے تو یہ ہے آج کا آپ کا سبق کیا ہے یہ ہے آج کا آپ کا سبق جی یا اللہ یا رحمان اچھا جی کس کس کے لیے ہے وائز تو دیکھیے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ ایک ہوتا ہے کسی کسی بندے کو کسی چیز سے مستثنا کرنا استثنا کرنا آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ فلاں کو استثنا حاصل ہے یا نہیں ہے کیا وزیراعظم کو استثنا حاصل ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو ایک ہوتا ہے کسی بھی کام سے کسی کو مستثنا کرنا الگ کرنا ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ آمہ آمہ کی کلاس حاضر تھی لیکن رول نمبر تیرہ نہیں تھے تو ہم نے رول نمبر تیرہ کو کیا کر دیا مستثناک کر دیا کہ آمہ والوں نے جتنے بھی آمہ کے اندر طلباء ہیں وہ سارے کے سارے, سارے کے سارے حاضر تھے لیکن رول نمبر تیرہ حاضر نہیں تھے تو ہم نے ان کو آج کی کلاس سے مستثنا کر دیا کہ وہ حاضر نہیں ہو سکے یا انہوں نے حاضری نہیں دی ٹھیک ہے یہ ہے مستثنا استثنا یعنی کہ ان کو مستثنا کر دیا ہم نے اس سے ٹھیک ہے اب اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں استث کی یا مستثناء کی ایک ہوتی ہے مستثناء متصل اور ایک ہوتی ہے مستثناء منقطع مستثناء متصل اور مستثناء منقطع مستثناء متصل وہ ہوتا ہے کہ آپ کلام سے کسی ایسی چیز کا استثنا کریں کسی ایسی چیز سے استثناء کریں کہ کم از کم جس چیز کا آپ استثناء کر رہے ہیں وہ اس چیز میں کہ جس سے آپ اس کو مستثناء کر رہے ہیں وہ اس میں موجود ہو جیسے میں نے کہا کہ آمہ والی کلاس حاضر تھی لیکن رول نمبر تیرہ نہیں تھے اب ہم رول نمبر تیرہ کو استثنا کر رہے ہیں ایسی صورت ہے یہ کہ جبکہ رول نمبر تیرہ آمہ کی کلاس میں ہوتے ہیں آمہ کی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں طالب علم ہیں امہ کی کلاس کے ہیں ہم ان کو مستثنا کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ وہ امہ کی کلاس میں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے مستث متصل یعنی وہ ایسی چیز سے استثنا کر رہے ہیں ان کا کہ وہ پہلے سے ان میں کیا ہیں بات گول ہو گئی ہے ہم بات کو گول نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم بات کو کھول کر بیان کریں گے ٹھیک ہے نہیں ہوگی گول گول بالکل صاف ہو جائے گی مستثنا یعنی کسی کو مستثنا کرنا کسی سے کسی بھی بات سے کسی بھی کلام سے کسی بھی کام سے ہم کہتے ہیں کہ آج کا سبق ٹھیک ہے آج کا سبق علم الناحب کا سبق تمام عامہ والوں نے پڑھا لیکن رول نمبر تیرہ نے نہیں پڑھا اب ہم نے رول نمبر تیرہ کو اس سے مستثنا کر دیا آج کے سبق سے جی الگ کرنا مستثنی کرنا یعنی اس کو جدا کر دینا ٹھیک ہے نا الگ کر دینا آج کا سبق سب آمہ والوں نے پڑھا لیکن رول نمبر تیرہ نے نہیں پڑھا تو اب ہم نے اس چیز سے آج کے سبق سے ان کو مستثنا کر دیا یعنی الگ کر دیا کہ ان وہ اس میں آج نہیں آ سکے حالانکہ وہ آمہ کے درجے میں ہی عامہ کے ہی طالب علم میں آمہ کے درجے میں داخل ہیں علم الناحب کا سبق وہ پڑھتے ہیں لیکن آج کا سبق انہوں نے نہیں پڑھا تو آج کے سبق سے ہم نے ان کو مستثنا کر دیا کسی بھی ایک سبق سے مستثنا کر دیا کہ یہ سبق میں وہ حاضر نہیں ہو سکے ٹھیک ہے یہ تو ہوگی مثال مستثنی کی اسی مستثنا کی مثال میں ہی آپ دو قسمیں مستثنا کی سمجھیں ایک ہوتا ہے مستثنی متصل اور ایک ہوتا ہے مستثنی منقطع مستثنیٰ متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی چیز کا استثناء کریں کہ جو چیز جس چیز سے آپ استثنا کر رہے ہیں اس کا اس میں موجود ہو اسی مثال کے اندر سمجھیں کہ ہم اگر رول نمبر تیرہ کو استثنا کر مستثنا کر رہے ہیں عامہ کے درجے سے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کم از کم رول نمبر تیرہ عامہ کے درجے میں داخل ہو پہلے سے ایسا نہ ہو کہ وہ عامہ کے درجے میں ہو ہی نہیں اور ہم اسے استثنا کریں مستثنا کی اقسام ہیں یا مستثنا کے دو نام ہیں نئی قسمیں ہیں دو ٹھیک ہے مستثناک کی دو قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں نمبر ایک متصل نمبر ایک منقطع متصل کا مطلب مستثنا متصل کیا آپ ایسی چیز کے استثنا کریں ایسی چیز سے کہ جس چیز میں وہ پہلے سے موجود ہو ہم رول نمبر تیرہ کو استثناء یعنی ہم رول نمبر تیرہ کو مستثنا کر رہے ہیں درجہ عامہ سے جبکہ وہ رول نمبر تیرہ پہلے سے اس میں موجود موجود ہیں جڑے ہوئے ہیں ठीक है درجہ عامہ में है दर्जा آمہ के طالب علم میں ہیں تب ہم ان کو مستثنا کر رہے ہیں تو یہ مستثنا متصل ہے یعنی پہلے سے وہ اس کلاس کے ساتھ عامہ کلاس کے ساتھ یلم النحب کے سبق کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے لیکن آج کا سبق وہ نہیں پڑھ سکے وہ کیا ہیں آج کے سبق میں ان سے کیا ہیں جدا ہیں مستثنیع ہیں ہم نے ان کو الگ کر دیا یعنی yani ہم نے یہ کہا کہ وہ ساری کلاس نے آج کا سبق پڑھا <laughs> آ اکبر کبیرا یہ آپ کو دیکھیں شروع میں نے آپ کو وہ کہا تھا سمجھانے کے لیے مثال دی تھی ٹھیک ہے تو اب رول نمبر تیرہ ایسے ہیں کہ پہلے سے عامہ کی کلاس میں موجود ہیں لیکن ہم اس کو کیا کر رہے ہیں مستثنا کر رہے ہیں یہ ہے مستثنا متصل اور ایک ہوتا ہے من منقطعہ کہ آپ ایسی چیز کا استثناء کریں آپ ایسی چیز کا استثناء کریں کہ جہاں پر کیا ہو کہ وہ چیز پہلے سے اس میں موجود ہی نہ ہو کیا نہ ہو پہلے سے اس میں موجود ہی نہ ہو جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ آمہ والے تمام طلباء نے سبق پڑھا مگر رول نمبر بیس نے سبق نہیں پڑھا ارے بھائی رول نمبر 20 تو عمل کی کلاس میں ہے ہی نہیں ہے تو یہ کیا ہے مستثنیٰ منقطع کہ پہلے سے ہی وہ اس چیز کے اندر داخل ہے ہی نہیں ہے اب تین چیزیں آپ سمجھ لیجئے ایک ہوتا ہے مستثنی ایک ہوتا ہے مستث من اور ایک ہوتا ہے استثنا حرف استثنا ٹھیک <متحد> ہے کیا نمبر ایک مستثنی نمبر دو مستثنیٰ من نمبر تین استثنا مستث کہتے ہیں جسے جدا کیا گیا ہو الگ کیا گیا ہو جسے مستثنیٰ کیا ہو ٹھیک ہے مستثنا ہو کہ جس چیز سے اس کو الگ کیا ہو جس چیز سے اس کو جدا کیا گیا ہو وہ ہے مستث من ہو اور جس حرف کے ذریعے سے ٹھیک ہے جس حرف کے ذریعے سے صحیح جس کسی بھی چیز کے ذریعے سے جس سے جدا کیا ہو اسے حرف استثنا کہتے ہیں حرف استثنا مثال کے طور پر جا انی القوم اللہ زیدن جا ان القوم اللہ زیدن میرے پاس قوم آئی مگر زید نہیں آیا جا ان القومن میرے پاس قوم آئی یعنی پوری قوم آئی مگر زید نہیں آیا یا یوں کہہ دیں کہ پوری عامہ کی کلاس نے سبق پڑھا مگر رول نمبر تیرہ نے سبق نہیں پڑھا یہ مثال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو عربی کے اندر دیکھ جا عنی القوم اللہ زیدن کہ میرے پاس قوم آئی مگر زید نہیں آیا اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر مستثنیٰ کیا ہے استثناء کیا ہے اور مستثنیٰ منہ کیا ہے تو جا انی القوم اللہ زیدن کے اندر دیکھیے کہ قوم آئی مگر زید نہیں آیا حالانکہ زید قوم کے اندر شامل تھا قوم کے لوگوں میں سے ہے زید ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ مستثنیٰ متصل ہے ایک بات تو یہ سمجھیے ٹھیک ہے تو قوم آئی مگر زید نہیں آیا تو زید کو مستثنی کر دیا مجیت کے فیل سے کہ پوری قوم آئی ہے مگر زید آیا نہیں ہے دنیا کے اندر ہے زندہ ہے مگر آیا نہیں ہے میرے پاس تو زید کیا ہو گیا مستثنیٰ زید کیا ہو گیا مستثنا کہ آنے والے لوگوں سے وہ کیا ہے مستثنا ہے قوم میں داخل ہے سب کچھ ہے ٹھیک ٹھاک ہے مگر وہ آیا نہیں ہے لہٰذا زید کیا ہے مستثنا ہے زید کیا ہے مستثنا ہے اب مستثنیٰ منہو کیا ہے کس कि چیز سے اس کو مستثنا کیا ہے تو مستثنی منہوں کیا ہے القوم جی القوم ماشاء ماشاء ما شاء اللہ, بارک اللہ بار القوم مستثنا زبردست زبردست سارے پڑھے لکھے میں سبحان اللہ جی زبردست ہو گیا تو کیا ہے القوم یہاں پر کیا ہے مستثنا مینہ کے جس سے استثناء کیا ہے جس سے ہم نے کھینچ کر زید کو نکالا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ کیا ہے من ہوئے اب حرف استثنا استثنا کیا ہے وہ ہے اللہ حرف اللہ کے ذریعے سے کہ جا انی القوم و مگر میرے پاس پوری قوم مگر زید نہیں آیا تو حرف استثنا کیا ہے اللہ ہے اس کے علاوہ اور بھی حروف استثناء ہیں لیکن میں نے ایک مثال اللہ کی دے دی تو اللہ کے ذریعے سے کیا کیا اس کو مستثنا کر دیا تو یہ ہے استثنا پورا یعنی اس کے اندر کن کن چیزوں کی اصطلاحات کیا ہیں مستثنا جسے مستثنا کیا ہو الگ کیا ہو جدا کیا ہو مستثنا ہو جس چیز سے جدا کیا ہو جس چیز سے الگ کیا ہو حرف استثناء جس حرف کے ذریعے سے اسے جدا کیا ہو الگ کیا ہو تو یہ تین چیزیں ہوگی پھر مستثناء کی دو قسمیں متصل ہے منقطع مستثنا متصل ہو کہ جو کیا ہو استثناء سے پہلے مستثنا منہو میں داخل ہو آپ کو اگر اب یہ تعریفیں یاد ہو گئیں تو ہم اصطلاحات کو ہی چلائیں گے ٹھیک ہے پہلے آپ ان تعریفات کو یاد رکھیں پھر ہم آگے انہی اصطلاحات کو چلائیں مستثنیٰ کیا ہوتا ہے کہ جسے استثنا کیا ہو ہو کیا ہوتا ہے جس سے استثنا کیا ہو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مستثنا متصل وہ ہوتا ہے کہ جو استثناء سے پہلے مستثنی میں داخل ہو کہ زید استثناء سے پہلے یعنی جدا کرنے سے پہلے مستثنا منہو یعنی قوم میں داخل تھا لیکن ہم نے اسے جدا کیا ہے یہ مستثنا منہو ہے مستثنا منہ منقطع کی مثال آگے دیں گے کہ فر سجد الملائے کا تو ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس یعنی شیطان نے سجدہ نہیں کیا اب یہاں پر استثناء تو کیا ہے ابلیس کا لیکن باوجود اس کے کہ ابلیس شیطان فرشتہ تو تھا ہی نہیں وہ تو تھا ہی جن وہ فرشتوں کی جنس سے تھا ہی نہیں اس کے باوجود اس کے استثناء کیا ہے. لہٰذا وہ مستثنا کیا ہے مستثنا منقطع ہے کیونکہ وہ حرف استثنا سے پہلے مستث انہوں میں داخل ہی نہیں تھا تو یہ ہے مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع کس کس کو میری بات سمجھ میں آئی ہے رول نمبر چھ بالخصوص بتائیے گا کہ اب درس کی گولائی ختم ہوئی ہے کچھ میں آیا ہے درس یا نہیں اب بھی گول ہی جا رہا ہے جی ہم سب یہاں پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اوپر کے خانے میں فٹ ہو گیا ہے اچھا زبردست تو ہم سب یہاں کیا بیٹھے ہیں پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں اس لیے اگر کسی کے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو بے دھڑک جیسا کہتے ہیں نا کہ اپنے ساتھیوں سے ہار محسوس کیے ہوئے کہ کبھی کبھی بندے کو یوں کلاس کے اندر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں یہ بات پوچھوں بھی تو میرے ساتھی کہیں گے کہ دے دیکھو جی اس نے کیسی بات پوچھی ہے تو پوچھنے کے بارے میں شرم کی ضرورت نہیں ہے علم حاصل کرنا ہے تب ہی کر سکو گے کہ جب کیا ہے ان چیزوں سے بالاتر رہو گے اگر ان چیزوں کو سوچتے رہو گے تو علم کبھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا تو جس کو جو بات سمجھنا آئے کھل کر کے ہے ہم ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار بتائیں گے ایک لائن پڑھیں گے لیکن سمجھ کر پڑیں گے تو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی استثنا مستثنا ٹھیک ہے کل یعنی استثنا کیا چیز ہوتی ہے پھر اس کی جو کیا ہے مستث منحو کیا ہے حرف استثناء کیا ہے پھر اس کی دو قسمیں ہیں مستثناء متصل مستثناء منقطع اللہ اکبر تو اب ذرا کتاب کی طرف آئے کہ کتاب والے کیا کہتے ہیں کیا ہم نے کتاب کے مطابق پڑھا ہے یہ ایسے ہی جو ہے نا گولی کر دیا ہے اچھا جی منصوبات کتنے تھے تیز ہو گئے ہم تو منصوبات ہیں کیا بارہ کتنے تھے منصوبات کل بارہ ٹھیک ہے تو بارہ منصوبات میں سے ہم نمبر بارہ ہی کو پڑھنے لگے ہیں نمبر بارہ مستثنا دیکھیے جی دی, مستثنا وہ اسم ہے کس کس کو سبق ملے ہیں ذرا کتاب میں دیکھیے مستثنا نمبر بارہ پہ ہی ہے جی اور رول نمبر بارہ کو رول نمبر بارہ کو منصوبات نمبر بارہ مل گیا ہے جی ہم کافی آگے جا چکے ہیں آپ سے <تصفح> اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں کو دور فرمائیں اور خیر وعافیت والا معاملہ فرمائیں تمام کے ساتھ جی تو مل گیا نا سبق سب کو دیکھیے جی نمبر بارہ مستثنا مستثنا وہ اسم ہے جو حروف استثنا کے بعد واقع ہو حروف استثنا کے بعد حروف استثنا کیا ہیں وہ آگے آپ کو بتا بھی رہے ہیں ٹھیک ہے جی <تصفح> مستثنا وہ ہے کہ جو حروف استثناء کے بعد واقع ہو جس سے ظاہر ہو کہ جس چیز کی نسبت باقبل کی طرف ہو رہی ہے اس سے مستثنا خارج ہے دونوں مثالوں میں دیکھ لیجئے ہم نے نسبت کی تھی عامہ والوں کی طرف کے علم النحو کا سبق پڑا ہے ٹھیک ہے تو وہ نسبت اب اس کی طرف نہیں ہوگی کس کی طرف رول نمبر 13 کی طرف کو اس نے نہیں پڑھا یا یہ کہا تھا کہ میرے پاس قوم آئی مگر زید نہیں آیا اب قوم کی طرف جو نسبت ہو رہی ہے تو وہ زید کی طرف نہیں ہوگی یعنی آنے والی نسبت جو ہے تو حرف استثنا کے بعد آنے والا کلام جو بھی ہوگا ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا مستثنا ہوگا لیکن اس جو چیز جس چیز کی نسبت پہلے کی طرف ہو رہی ہوگی یعنی اللہ سے حرف استثناء سے پہلے جو کلام ہوگا اس کی طرف جو نسبت ہو رہی ہوگی وہ مباد والے کی طرف نسبت نہیں ہوگی اس سے مستثنا ہے حروف استثنا آٹھ ہیں حروف استثنا آٹھ ہیں اللہ غیرہ سوا ہاشا خلا آدا ما خلا ما آدا ان حروف ان حرفوں سے پہلے جو اسم واقع ہوتا ہے اس کو مستثنا منہ کہتے ہیں جیسے جا انی جا ان القوم اللہ زیدن آئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا ٹھیک ہے ابھی طرح یہ کہتے ہیں جان القوم غیرہ زیدن ٹھیک ہے سوا زیدن ہا شاہ زید خلا ماں خلاء زید آدھا زیدن ما خلا زیدن ما عدا زیدن وغیرہ وغیرہ سارے کے سارے عروف استثناء ہی ہے یہ تو ان عروف سے پہلے جو کلام واقع ہوگا وہ مستثنیٰ منہ ہو ہوگا اور ان کے بعد جو ہوگا وہ کیا ہوگا مستثنیٰ ہوگا جی مثال کے اندر دیکھیے اس مثال میں آنے کی نسبت قوم کی طرف ہو رہی ہے مگر اللہ نے زید کو اس نسبت سے خارج کر دیا اللہ نے زید کو اس نسبت سے خارج کر دیا پس قوم مستثنا منہو ہوئی اور زید مستثنا ہوا کہ میرے پاس قوم آئی مگر زید نہیں آیا تو قوم کیا ہوئی مستثنا ہو کہ جس سے زید کو نکالا گیا اور مستثنیٰ کہ جس کو نکالا گیا ہے وہ کیا ہے زید تو زید کیا ہوا مستثنا ہوا اور اللہ کہ جس حرف کے ذریعے نکالا گیا ہے زید کو قوم سے وہ کیا ہے اللہ ہے حرف ہے وہ حرف استثناء ہے کہ جس کے ذریعے سے نکالا گیا تو تین چیزیں مستثنا مستث من ہو حرفِتنا مستثنا زید ہے مستث من ہو قوم ہے اور اللہ حرف استثناء ہے کہ جس کے ذریعے سے قوم کو زید کو کیا ہے قوم سے خارج کیا گیا ہے جا ان القوم اللہ زید آگی بات سمجھ کیوں جی اگر نہیں آئی تو بتائیے گا میں جو ہے نا انداز بدل کر سمجھاؤں گا اگر نہیں آئیے تو اللہ کرے کہ آ گئی ہو آ گئی ہے جی تو مستثنا کی پھر اس کے بعد دو قسمیں اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ مستثنا کیا ہوتا ہے مستثنا ہو کیا ہوتا ہے حرف استثنا کیا ہوتا ہے اب سمجھیے کہ مستثنی کی دو قسمیں متصل نمبر دو, نمبر دو منفصل یا منقطع متصل کے لفظی معنی ہوتے ہے جڑا ہوا ہونا کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں کے ساتھ متصل بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے جیسے پڑھی ہیں کہ زمیر متصل اور زمیر منفصل ضمیر متصل وہ تھی جو بالکل ملی ہوئی ہے جیسے تو میں تو یا زربتا میں تاضمیر اور منفصل جو الگ سے ہو ٹھیک ہے نا سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی ہاں جی زرب تو ہو زربت وغیرہ وغیرہ من جدا ہونا الگ سے ہو مستثنا متصل وہ ہے جو استثناء سے پہلے مستث منہوں میں داخل ہو یعنی مستثنیٰ متصل وہ وہ زید ہے کہ جو آنے سے پہلے کیا ہو قوم میں داخل ہو لیکن آنے کے بعد کیا ہو قوم سے نکال لیا گیا ہو تو مستث متصل وہ ہے ایک منٹ پہلے میرے لیے آواز نہیں تھی اور اب تو کال بھی نہیں میں آف لائن جی ذرا بندہ صبر بھی کر لیتا ہے تھوڑا سا ماڑا موٹا مستثنا متصل وہ ہے جو استثناء سے پہلے مستثنا میں میں داخل ہو پھر حروف استثناء لا کر خارج کیا گیا ہو جیسے جا القوم اللہ زیدن پس زید استثناء سے پہلے قوم میں داخل تھا لیکن آنے کے حکم سے بذریہ حرف استثناء خارج کر دیا بذریہ حرف استثناء یعنی اللہ اللہ کے ذریعے سے کیا کر دیا اسے خارج کر دیا آنے کے اس یعنی فیل سے کہ وہ آیا نہیں ہے ورنہ وہ قوم کا آدمی ہے ٹھیک ہے قوم میں داخل ہے لیکن وہ آیا نہیں ہے بس قوم کے ساتھ تو اسے آنے کی نسبت جو ہے اس کی طرف نہیں کی تو یہ مستث متصل زید نہیں آیا قوم آئی ہے زید نہیں آیا زید کے آنے کی نفی کی ہے زید کے قوم میں سے نہ ہونے کی نفی نہیں کی زود زید قوم میں سے ہی نہیں ہے زید قوم میں سے ہے مگر آیا نہیں ہے بس جس اس کی اسے کیا کر دیا ہے مستثنا کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا مستثنا متصل سات سمجھ میں آ گئی متصل یعنی وہ استثنا سے پہلے مستثنا میں میں داخل تھا جس سے استثنا کیا گیا یعنی قوم میں داخل تھا دوسری قسم مستثنا منقطع وہ ہے جو نہ استثنا سے پہلے مستثنا میں نوں میں داخل ہو اور نہ بعد استثنا کے بعد استثناء کے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ استثنا جو ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا لیکن استثناء سے پہلے بھی اس میں داخل نہ ہو جیسے ہم زید کو ہی کہہ دیں اگر اسی مثال کو لے لیں کہ زید یعنی آنے سے پہلے قوم میں داخل ہی نہ ہو کوئی الگ سے ایک آدمی ہو کوئی دوسری قوم سے ہو کسی قوم کا ہم نام لے کر کہہ دیتے ہیں کہ فلان قوم والے سارے آئے مگر زید نہیں آئے حالانکہ زید کی وہ والی قوم ہی نہ ہو ٹھیک ہم کہہ دیتے ہیں کسی بھی قوم کا مثال, مثال کے طور پر نام لے کر کوئی بھی کہہ دے کہ فلان قوم ساری آئی مگر زید نہیں آیا حالانکہ زید کی وہ قوم ہی نہ ہو زید ان میں شامل ہی نہ ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا مستثنا منقطع ہو جائے گا جی مستثنیٰ منقطع وہ ہے جو استثناء سے پہلے میں داخل ہو اور نہ بعد استثناء کے جیسے سجد الم الاقۃ اللہ ابلیس قرآن مجید کی آیت ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہ کیا پس ابلیس نے استثناء سے پہلے فرشتوں میں داخل دانا تھا نہ تھا نہ بعد میں بلکہ جن تھا یہ تو مستثنا منقطع ہو گیا سارے پاکستانی آئے لیکن کیا کون نہیں آیا اچھا جی ہوں ٹھیک ہے ترکیب جا جا القوم اللہ زیدن اب اس کی ذرا وہ دیکھ لیجئے کیا نام ہے اس کا جا القعم اللہ زیدن ترکیب دیکھ لیجئے جا القوم جا ا فیل قوم مستثنا من ہو شروع سے ہم آخر کی طرف جائیں گے پھر آخر سے ترکیب کرتے ہوئے آئیں گے جا آ قوم و مستث القوم القوم و مستثنا اللہ حرف استثناء زئیدن مستثنا تو مستثنی اور مستثنا منہ مل کر فائل ہوا جا کا جا فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا تو ماقبل کو جو بھی چیز چاہیے ہوگی تو وہ کیا ہے اس کے لیے مستثنا اور مستثنا منہ مل کر اس کے لیے وہ بن جایا کریں گے اگر فعل فائل پہلے سے ہوتے تو پھر کیا ہوتا مستثنا وستثنا انہوں مل کر مفعول بن جاتے وغیرہ وغیرہ تو یہ ترکیب کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے شروع سے آپ آخر کی طرف جائیں پھر آخر سے ترکیب کرتے ہوئے شروع پر کر ختم کر دیں جا ا فیل القعم و مستثنا ہورفستن زیدن مستثنا مستثنا اپنے مستثنا سے مل کر ہوا جہاں اکا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ پھیلیا ہوا اچھا جی اتنی بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہے تو ایک مزے کی بات اور بھی پڑھ لیتے ہیں پھر ایک دوسرے اعتبار سے مستثنا کی دو قسمیں مفرغ غیر مفرغ مفرغ کا مطلب ہے جسے فارغ کیا گیا ہو مفرغ کا مطلب جسے فارغ کیا گیا ہو یعنی خالی ہو مفرغ آپ الفاظ کو سمجھا کریں الفاظ سے آدمی کو تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے شروع میں تو ایسا ہوتا ہے چونکہ انسان عربی میں اتنا وہ نہیں ہوتا اور اس چیز کو معنی بھی سمجھ نہیں آ رہے ہوتے تو آگے آگے انشاءاللہ چل کر سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے مفرغ فارغ سے مطلب جسے فارغ کیا گیا ہو جسے خالی کیا گیا ہو خالی ہو مفرغ خالی کیا ہوا غیر مفرغ مفرغ کے خلاف ہو جائے گا تو مفرغ جب خالی کیا ہوا تو غیر مفرغ کا کیا, کیا مطلب بھرا ہوا غیر خالی ٹھیک ہے اب ان کی تعریف دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ سمجھ میں آ جائے گی پھر ایک دوسرے اعتبار سے مستثنا کی دو کس میں ہے مفرغ غیر مفرغ مفرغ وہ ہے جس کا مستثنا ہو مذکور نہ ہو نہ ہو یعنی مستثنا سے خالی ہو ٹھیک ہے نا مستثنا کلام کے اندر ذکر ہی نہ ہو کہ مستثنا ہو کیا ہے ٹھیک دیکھو جا انی اللہ جعید ما جا انی اللہ زعیدن نہیں آیا میرے پاس مگر زید ٹھیک ہے کون نہیں آیا کسی کا ذکر ہی نہیں کیا ٹھیک ہے نا اچھا جی غیر مفرق وہ ہے جس کا مستث انہوں ہو جیسے جا القوم قوم و الازعید ان القوم اللہ جیدن یہاں پر مستثنا انہوں بھی ہے مستثنا بھی مذکور ہے سب کچھ تو غیر مفرغ یعنی جسے خالی نہ کیا گیا ہو جیسے بھرا گیا ہو یعنی جس کے اندر مستثنا انہوں مذکور ہو تو مفرغ وہ ہے کہ جس پہ مستنہ میں نو نہ ہو یعنی مستثنا میں نحو سے خالی ہو ٹھیک ہے نا جس کے اندر مستثنیٰوں مذکور نہ ہو وہ ہے مفرغ جس کے اندر مستثنیٰوں مذکور ہو وہ ہے غیر مفرغ جا ان القوم اللہ زیدن جس کلام میں استثنا ہو اس کی دو قسمیں ہیں مجھ غیر موجب مجب وہ ہے جس میں نفی نہیں استفام موجود نہ ہو غیر موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں استفام موجود ہو اللہ اللہ خبر سمجھ آئی بات جس کلام میں استثناء ہو یعنی جس کلام میں استثناء نہ ہو وہ کلام دو قسم پر ہے موجب یا غیر مجب موجب والا نہیں آیا جی میں بتا رہا ہوں میں اسی کو ذرا دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے سمجھایا جائے موجب اور غیر موجب موجب وہ ہے کہ جس میں نفی نہیں استفام موجود نہ ہو ٹھیک ہے ہوں اللہ اکبر کبیرہ غیر موجب وہ ہے جس میں نفی نئی استفام موجود ہو موجب ایجاب سے ہے کلام موجب اور کلام منفی منفی کے بالکل خلاف ہے اب مکسلر پہ کلاس نہیں ہوتی ایسا ان تضیر بینا حمانحاء ومحابت الصال جی وہی سے ہیں بند خدا تو ایک ہوتا ہے کلام موجب اور ایک ہوتا ہے کلام منفی ٹھیک ہے अगर आपने कहीं मंतिक थोड़ी सी पढ़ी हो तो मुझबा कुलवा मुझ और मुझबा कुलिया और सालबा कुलिया पढ़ा आप लोगों ने आप लोग मंतक की कोई क्लास पढ़ते हैं मनतिक की है कोई किताब आपके पास जी नहीं पढ़ते ठीक है اچھا جی الحمد والحمدللہ کثیرہ جی تو سنیے ایک ہوتا ہے کلام موجب اور ایک ہوتا ہے کلام غیر موجب یا کلام منفی ایجاب اور منفی دو باتیں ہوتی ہیں کلام موجب وہ ہوتا ہے کہ جس میں منفی نہیں ہوتی جس میں نفی نہیں کچھ پن نہ ہو یعنی لا ما یہ چیزیں جو ہے نا اس میں نہ ہوتی ہو ٹھیک ہے نا انلّاہ و انیہ راج کس چکر میں پھنس گئے ہیں